من من اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یہ سورہ معاہدہ ہے اور اس کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی لہذا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو جو ایمان لائے ہو اوفو بل رقو پورے کرو عدوں کو پورا کرو وعدے پورے کرو کروت رحم رحیمت النہا تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں علامایوسلہ علیہ سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے غیر مخلص پید اس حال میں کہ تم شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو وہ ان حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو ان اللہ یش کو مایوید یقین اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس آئس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ حکم بیان کیے پہلے نمبر پر کہا ہے اوفو بالعقود رقود عقد کہتے ہیں گیرا کو اور عہد و پیمان یہ بھی چونکہ مضبوط بات کی جاتی ہے اس لیے عہد کو بھی اقد کہتے ہیں اوفو بالعقود رقود عہدوں کو پورا کرو دوسرا حکم ہے کہ تمہارے لیے بہیمت الرام حلال ہیں چرنے والے چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں تیسرا حکم ہے اللہ ما اللہ علیکم کہ جو تم پر پڑے جائیں گے جن کی تلاوت کی جائے گی بتائے جائیں گے کہ یہ یہ جانور حرام ہیں وہ تم پر حرام یعنی کہ کچھ حلال ہیں کچھ حرام اصول یہ ہے کہ جانور سارے ہی حلال ہیں اللہ کے جن جانوروں کی حرمت تمہیں بتائی جائے جن کی حرمت کے بارے میں دلیل نہیں وہ سارے خلاف ہیں چوتھا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے غیر مفید و انتم شرم کے محرم محرن جس نے احرام باندھا ہوا محرن اور جو حرم کی حدود میں ہے اس کے لیے شکار منع ہے اور پانچواں حکم کہ جو مرن نہیں احرام کی حالت میں نہیں اور حرم کی حدود میں نہیں اس کے لیے شکار حلال ہے تو یہ پانچ احکام اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دیے ہیں آپ کے عہد و پیمان اور اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تو سے کیے گئے عہد و پیمان اوفو بجڑ سارے اپد سارے عہد پورے کرو وادے وفاق کرو اللہ نے فرمایا اوفو بی اہدی اوفی بیم تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اللہ کے ساتھ بندوں کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے احکامات پر عمل کراؤں اور اس کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اپنے شکر گزار بندوں کو وہ جنت ادا کرے گا اسی طرح لوگوں کے آپس کے جو معاہدے ہیں عہد و پیمان وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں بہیم سلن عام سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپا ہے جو جانور درندہ قیفت ہیں وہ بہیما نہیں ان کے علاوہ باقی سارے ہیں اور الانعام سے مراد چار جانور ہیں الانعام میں اس کی وضاحت آتی ہے بھیڑ چاہے چکی والی ہو یا بغیر چکی کے بھیڑ بکری گائے اونٹ نار ہوں یا مادہ چھوٹے یا بڑے یہ ہیں انعام اب یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تارا نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہیمت الانعام حلال ہیں الا ما علیہ کو سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے کچھ جانوروں کے نام آگے سورت معدہ میں آ رہے ہیں جن کی فرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اسی طرح ایک اصول اور قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کلو زینا بن منتی کچلی والے درندے حرام وہ جانور جن کے کچلی والے دانت ہوتے ہیں نکیلے دانت وہ حرام ہے خور جانور تم پر حرام ہے اب کوئی بھی جانور چاہے شیر ہے چیتا ہے کتا ہے سب کے کچلی والے دانت ہوتے ہیں یہ جو پالتو جانور ہیں ان کے دانت کچلی والے نہیں ہوتے گھوڑا گڈا گائے بھینس بکری ان کے دانت کچلی والے نہیں ہوتے کچلی والے دانت جس جانور کے ہوں گے وہ حرام ہے اسی طرح پرندوں کے بارے میں کہا وہ کلخلا <تصفيق> وہ پرندہ جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے پنجے کے ساتھ وہ تم کے باقی سارے پرندے حلال ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جن کا نام لے کے کریے اپنے حرام پڑ جیسے خیبر کے دن غذبۂ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھوں کے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں تو جو گھروں میں پالا جاتا ہے گدا گھریلو گدا جو عام طور پہ شہروں میں دیہاتوں میں پایا جاتا ہے یہ حرام ہے اس کا نام لے کے شریعت نے اس کو حرام کہا اسی طرح پرندوں میں سے بھی کچھ پرندے ایسے ہیں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ فاسخ جانور ہیں سن کے پر پر پانچ فاسیک یقتلنا فی ہل لیول ان کو ہل میں بھی قتل کیا جائے حرم میں بھی قتل کیا جائے ابھی آپ نے پڑھا کہ حرم میں شکار کرنا ہے لیکن پانچ جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم دیا کہ اگر حرم میں بھی نظر آئے تو ان کو قتل کر دیا ان میں ایک الہد آپ چین چین ہے اس کا نام لے کے پاٹ کو قتل کر الہورا بل اب جو آگے سے سفید اور پیچھے سے کالا ہوتا ہے سفید گردن والا کوا الہورا بل ابھی جو کوا ہے یہ پنجے سے نہیں پکڑتا چونچ سے پکڑتا ہے شکار پر چھپڑتا ہے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اپنی چونٹ سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے پنجے کے ساتھ نہیں اٹھاتا تو وہ جو کلی قاعدہ تھا اس میں کوا شامل نہیں لیکن اس کا نام لے کر اس کو حرام پہ ہے الابقع سفید گردن والا کوا وہ بھی حرام ہے یعنی کچھ جانور اس عمومی قاعدے کی وجہ سے حرام ہو گئے جانور اور پرندے کہ ہر وہ جانور جس کی کچلی والے دانت ہوں وہ حرام وہ پرندہ جو شکار پر چھپے پنجے سے وہ حرام اور کچھ کے نام لے دی کہ یہ بھی حرام ہے جیسے گدا کچلی والا نہیں لیکن اس کا نام لے کر اس کو حرام قرار دیا ہے اس کے علاوہ باقی سارے حرام ہیں جن کی حرمت بتائی گئی وہ حرام جن کی حرمت نہیں بتائی گئی وہ سارے کے سارے حلال آسان اصول اللہ تعالی نے دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ الانعام حلال ہیں اِلّا اللہ صلی اللہ علیہ اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھینس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے انہیں یہ آیت سناؤ سنا بہیمۃ النامی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ نے سلام میں کہا ہے چرنے والے جانور سارے حلال شای ان جانوروں کے جو تمہیں بتائے جائیں گے بتاؤ کو اللہ نے کہاں حرام کہا ہے بھینس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ حلال ہے اللہ نے ایک اصول عمومی قاعدہ اور قانون دے دیا ہے قاعدہ کلیہ کہ جن جانوروں کی حرمت بتائی جائے گی وہ حرام باقی سارے حلال اب دنیا میں کتنے ہی جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے کئیوں کے نام انسانوں کو نہیں آتے اصول اور قانون دے دیا ہے کہ جو تمہیں بتائے گئے وہ حلال وہ حرام جن کی حرمت بتائی گئی ہے جن کی حرمت نہیں بتائی گئی وہ سارے حلال اور حرمت کے لیے کچھ جانوروں کے نام لیے اور کچھ کے بارے میں ایک اصولی فائدہ دے دیا کہ جس جانور کے نوکدار نوکیلے دانت ہوں گے کچلیاں ہوں گی وہ جانور رہا ہے بحر محنت پہلی بار تم شروم میں حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے حقہ کہ اگر کوئی آدمی کسی نے احرام باندھا ہوا ہے حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اور وہ شکار کی طرف اشارہ کریں محرم آدمی غیر محرم آدمی کو کہے کہ وہ شکار جا رہا ہے اب شکار کیا غیر محرم نے اس نے احرام نہیں باندھا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس نے شکار کیا تب بھی وہ شکار محرم کے لیے کھانا خیال نہیں ہوا یا اشارہ بھی نہیں کیا بلکہ غیر محرم نے شکار کیا مہرم کے لیے مہرم کے لیے شکار کیا کہ یہ میں شکار کر کے اور مرم کو کھلاتا تو بھی ٹھیک نہیں مہرم نہیں کھائے گا وہ شکار ہاں کسی نے اپنے لیے شکار کیا اپنے طور پر اور پھر کسی مہرم کی وہ دعوت کر دیتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے پھر اسی طرح حالت حرم احرام کے ساتھ ساتھ حدود حرم میں شکار کرنا ہونا ہے مکہ حرم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا مدینہ میں بھی شکار کرنا آنا ہے مکے میں بھی شکار کرنا آنا ہے ان اللہ یحکو ما یکمایوریز اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یادین آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا لاتی تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو الحرام اور خدمت والے مہینے کی بے حرمتی نہ کرو ولڑ حدیا اور نہ ہی حرم کی قربانی کی ولدا اور نہ پٹوں والے جانوروں کی والا آمین البیت الحرام اور نہ ہی بی الحرام کا حرمت والے گھر کا قسم کرنے والوں کی ربانا وہ تو اللہ تعالی کا فضل اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنوٹی تلاش کرتے ہیں وہ عیدا حل تم فس اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو فس تو تم شکار کر سکتے ہو ولا اور کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے ان عن المسجد حرام کہ انہوں نے تم کو مستد حرام سے روکا تھا انہوں نے تم کو مستد حرام سے روکا تھا اس کا انتظام لینے کے لیے اس قوم کی دشمنی کہیں تم کو مجرم نہ بنا دے اندو کہ تم زیادتی کر بیٹھو تخوا اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کروسمی اور گناہ اور کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے شاعر کو اللہ کے شاعر کو ہراج نہ کرو اللہ کی نشانیوں کو شاعر یہ ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو یہاں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالی کے ساتھ خاص تعلق ہے اور اس خاص تعلق کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کتاب اللہ ہے قرآن مجید بے حرمتی نا طور اللہ کا گھر ہے خانہ کاغا بہر مدینہ شاعر ہر وہ چیز جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم کی جاتی ہے یہ سب شاعر اللہ ہے شیعار عام طور پہ جو ہوتا ہے مونو کسی کمپنی کا ادارے کا مونو اس کو بھی شعار کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ایک خاص علامت اور نشانی ہوتی ہے تو شاعر اللہ وہ چیزیں جن پر اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے علامت اور نشانی ہوتا رہتا ہے ولاشہ الحرام حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینے چار ہیں زی کاٹا زلحجہ محرم اور رجب ان میں لڑائی کرنا جہاد کرنا منع ہے تو ان میں لڑائی جھگڑا کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو اس کی تفصیل صورت توبہ میں آ جائے گی آگے ولل ہدیا ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر سے قربانی کو لے کے جاتے ہیں حرم میں قربان کرنے کے لیے اس کو ہدی کہا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کی کوہان کے دائیں طرف چھوٹا سا زخم کرتے اور اس میں سے جو خون تھوڑا بہت رشتہ اس کو کوہان پر مل دیتے اس کو کہتے تھے اشعار کرنا اشعار کرنا کوہان کو زخمی کر کے اور خون کوہان کے دائیں طرف مل دیا اس کو کہتے ہیں یہ اشعار کیا ہے اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے مسجد حرام کی طرف جا رہا ہے تو پھر لوگ اس کی تعظیم کرتے اور قربانی والے اونٹوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا اسی طرح فرمایا ولل قلعہ اور تلا جن جاغروں کے گلوں میں پٹے ڈگے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی کیا سکتے کہ جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے یا ہسی ڈال کے اور جوتا لٹکا دیتے نشانی بن جاتی کہ یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے چھوٹے جانوروں کا اشعار نہیں کرتے تھے اونٹوں کا اشعار کیا جاتا تھا اور وہ بکری وغیرہ جو ہے ان کے گلے میں یہ پٹے ڈالے جاتے تھے قلادے تو یہ دلیل اور نشانی ہوتی کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو ویسے تو حدی کے اندر قلائد بھی شامل ہیں جو بھی جانور چاہے بکری ہو بھیڑ ہو گائے ہو اونٹ ہو قربانی کے لیے جو بھی جانور لے کے جایا جائے گا مسجد حرام کی طرف اس کو ہدی کہتے ہیں حدی کا ذکر کر کے پھر کلاد کا خاص کر دوبارہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ان کے مزید احترام کی خاطر وَلَا الْبَيْتَ ولام <الْحرام> یعنی وہ لوگ صرف مسجد حرام کا اثر کر کے جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف جانے والے کچھ جاج مرتمرین ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو اور دور شاہریت میں بھی جو حاجیوں کے قافلے ہوتے ان کی لوٹ خسوٹ نہیں کی جاتی تھی انہیں لوٹا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کا احترام کیا جاتا لوگ ان کافلوں کی مہمان لگا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا سکتے تھے تو شریعت اسلامیہ نے بھی ان کی اس حرمت اور عزت کو برقرار رکھا والا نل بیکل اب ہمارے ہاں تو کئی سکینڈل ایسے کھلتے ہیں حاجیوں کو لوٹ کے کھانے والے جو حج کا وزیر بنتا ہے وہ حاجیوں کی حرمت کو پامال کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا اس کی کوشی ہوتی ہے میرا پیڑ پک یا جتنی بچت ہوتی ہے ایک سال تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حجاج کے ساتھ کیا کچھ ہوا انتہائی برے حالات تھے آگے کوئی زندربستی کوئی نہیں وہ سارا ہزم کر گئے تھا پی گئے تو اس کو اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے یہ شاعر میں شامل ہے بالخصوص اس کو ذکر کیا والا آپ مین الحرام بیت الحرام کا قصد کرنے والے جو لوگ ہیں چاہے وہ عمرے کی غرض سے جائیں حج کی غرض سے جائیں ان کی بے حرمتی نہ کرو ان کی عزت میں فرق نہیں آنے لگ یہ جو ٹریول ایجنسیوں والے عمرے کا کاروبار کرتے ہیں یہ بھی کاروباری نظریے سے اور زیادہ سے زیادہ بچت اور مرک تحریر کو زیادہ سے زیادہ رگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے مختلف سے منع کیا ہے جب سب فضل پر انہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں فضل سے مراد ہے جو تجارت وغیرہ سے کمایا جائے اور رضامندی سے مراد حج یا عمرہ ہے جو ثواب طلب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے فضل سے کچھ لوگ ثواب ہی مراد لیتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی بے حرمتی نہ کرو اگر تم فسپا دو اور جب تم احرام کھول دو یعنی حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا تو احرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کی اجازت مل گئی آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جب کسی کام کا حکم ہو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ کام فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اللہ کا حکم یا نبی کا حکم کسی چیز کے بارے میں آئے تو وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے اس کو بجا لانے میں سستی کرنا یہ نافرمانی اور گناہ والا کام ہے ہاں کوئی کرینہ موجود ہو تو کرینے کی وجہ سے حکم استحباب کے لیے یا جواز کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو اب ظاہری طور پر تو اس کا مطلب یہ مانتا ہے کہ جی مرت اگر جب بھی حرام کھولے تو اس پر تو شکار کرنا فرض ہو گیا لازمی شکار کرے عمر کا ستا یہ ہے لیکن اس کے پیچھے کرینا موجود ہے کرینا کیا ہے کہ پیچھے اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ تم شکار کو حلال نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو پہلے کیا ہے منع کسی چیز سے منع کرنے کے بعد پھر جب اسی چیز کے بارے میں سیگا امر آتا ہے تو وہ فرضیت کے لیے نہیں بلکہ جواز کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی سورت جمہورا میں اللہ نے کہا ہے نا فساؤ الادے کر ادا ہی وادہ اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے آؤ اور کاروبار تجارت چھوڑ دو اور پھر کیا کہا ہے کہ جب تم فائدہ اوزیت اصطلاح تو فنتش فن ہو پھر ارب وبتا ہو بال فضل اللہ نماز پوری ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو پہلے منع کیا ہے تجارت سے پھر حکم کیا ہے کہ اب کرو تجارت کاروبار کرو تو اب یہ مطلب نہیں کہ جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کرنا فرض ہو گیا نہیں ممالک کے بعد جب حکم آتا ہے تو وہ جواز کے لیے ہوتا ہے فرضیت کے لیے نہیں یہاں پر بھی پہلے منع کیا تھا شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں تو اب کہا جا رہا ہے کہ جب احرام کھو دو تو شکار کرو تو یہ فرضیت کے لیے نہیں بلکہ جواز کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے ولا جریمنکھ قومن اللہ عَلَى عَلَى اللہ تعدیل وائمن سنہان قومی اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے چیز کا مجرم نہ بنا دے کہ تم زیادتی کرو وی منتان کسی قوم کی دشمنی تم کو کس چیز کا مجرم نہ بنا دے زیاتی کرنے کا کیوں ان سدو کمر وقت دلحارا یہ درمیان میں جملہ ہے نا ان سدو کم وقت دلحارا یہ ایک الگ ہے شجری منا پور سلامان و قوم ان کا تعلق ان سک کا کے ساتھ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے کا مجرم نہ بنا دے کیوں ان سب تم نے مسجد حرام کے انہوں نے تم کو مصد حرام سے رکا تھا اصل میں وہ یہ تھا نا کہ یہ گیس عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھائی کرام انہوں نے منع کر دی ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے پھر وہاں پر معاہدہ قطلا ادیبیہ کہا جاتا ہے اب اس کے بعد جانا تھا انہوں نے ممرہ کرنے کے لیے تو اللہ سے وطالعہ کرماتے ہیں ولا یہ ان سدو کو میں نے مسجد کھا انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو اس روکنے کی وجہ سے تمہیں غصہ تو لگا کہ اتنا سفر بھی کیا مکہ پہنچے بھی تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اب وہ غصہ نکالتے ہوئے تم جاتی نہ کر بیٹھتا جاتی کر کے گزر نہ بن جاتا نیشی اور تخبے کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو بلابر اور گناہ اور کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سرقا کا ظالمن کہاں اور مظلوم آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو پوچھا گیا کہ جب مظلوم ہو تو پھر میں اس کی مدد کروں گا لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیسے کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تو ظالم کو ظلم سے روکو جو مظلوم ہے اس کو ظلم سے نجات دلاؤ ہر قسم کے کام میں نیکی کے کام میں وہ تمام سر کام چاہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کا کام سر نماز پڑھنا روزہ رکھنا ہو یا تجارت ہو کاروبار ہو کوئی بھی اچھا کام ہے ایک دوسرے کی مدد کرو اور کوئی بھی برا کام ہے جو اللہ کی نافرمانی پر منتج ہوتا ہے اس پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو بتا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شرید الحاب یقیناً اللہ تعالی نہایت تک سزا دے